<ماط Package filled beeping> الحمد اللہ فرت و تقوصل على عباده الذين اصطفا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله. سبحان الله. خسوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه سبحان الله الدینواد بلحسن <سؤال> بسم <تصفيق> اللہ <تصفيق> اذ جو اكم من الله نور و سبحان الله سبحان الله الله يجعل رسالته سبحان سبحان سبحان الله آمن بالله صدق الله مولانا العظيم صدق الرسول اللهم نبيل كريم اللمين سبحان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان نال علیک سلام علیک وصحابika وصحابika یا نور انار یا سر الاسرار سب کے میں میزبان معذرس السلام علیکم علیکم السلام و رحمۃ اللہ اللہ حجاللہ شان اپنی رات و صفات دے دو جاگ پردا پوشی فرماوے دولت ایمانتا فرماوے اور دولت ایمان دنیا تو رخ ست پرماتا غازی گھاٹ ڈیرا غازی خان شریف دا جلسہ عام اس کا استمام کرنے والے اللہ تعالی دو جگ دیا ساتھ نماز مختصر وقت الله جل شان و روح في مدد توفيقنا مدرقان الدين لكتبتو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نار جو سمجھ ہوں جناب تے سامنے سبحان اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ، نبوتے نبی گا اللہ ہو تو شرح صدر فرما آمین آمین آمین آمین آمین آمین دو قسمیں واہ آم اور واحد اللہ واہ اللہ, اللہ, اللہ تبارک و تعالی طرفوں فطرتی شعور نا کائنات ذرے اللہ تعالی نے فطری شعور دتا ہے وہ اس فطری شعور نو جڑا قدرت دا نے دائرہ محدود فرمایا ہے. اپنی حکمت دیس نظام میں اس دائرے میں استعمال کر دی ہر شے ہر ذرہ اس لحاظ نال اللہ تبارک دی واہج رکھد ہے یعنی فطری فطری شعور ناطک جمادات نباتات جن انسان یہ سب دے سب اللہ تبارک و تعالی طرف مامور پس اس, اس چیز دا احساس یا نہ ہو لیکن آ رہی ہے اس وحج ہدایت ہر چیز اپنا وقت مقرر پورا کر رہی ہے جو جمادات نے جو حیوانات نے یہ بے شعور ساڈی سبزت نے حا ہماری نسبت بے شور ہے خالق کی نسبت شور والے تا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر میرے سبحان اللہ پرانے مزید کا بیان ہے سب ہمدہ سبحان اللہ ہر چیز اللہ پاک دی تسبیح کر دی <سلام> اللہ> <Mighty> سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ <pronunciation> دیکھو اس دا شعور کن <Piece> اللہ اللہ اکبر بے ہو بے ہم تسبیر کا فرق یہ ہے آہ! کہ ایب اور پاکی بیان کرنا یہ تصویر اور ہر کمال ثابت کرنا ہر کمال شان ثابت کرنا اور پرانے مجید فرما رہا ہے کہ ہر چیز تسبیح بھی کر دی اور حمد بھی کر دی <حدث> کوئی چیز ہے لیکن کی, اس کی точки, ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں تفکا ہونا تسبیح ہو جا اللہ تعالی نے اس شور دور نہیں رکھتے مطلب بے شور ہی سڈے کو نہیں نا لیکن اس کمال سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں او شعور جیڑا ہر چیز رمیڑے آیا ہے جس چیز نہ جس بجا نہ وہ ہر چیز تسبیح کر دی اور حمد کر دیے اساں اوستوں بے ہو رہے سبحان اللہ بلکل لا تفقہ ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ دو چیزہ دیکھو <آم> کہ ہر ایب پاک تصویر اور ہر شان والا ہے ہر عدمت والا ہے ہر کمال والا یہ مطلب سلب اور اس بات اللہ پاک ہے عیب کوئی نہیں اس کے اندر یہ سلب ہے نا سلوب سلو ٹھیک ہے یہ ثابت کر رہا ہے ہر شان اور صفت نر ذرا کر کرتا ہے اور ہر اور شور رکھا اس ذات متعلق نفی اور اثبات بات کا شعور ہر چیز اور دسو. شریف گئی لا لا لا حقیقت جو بیکھو پاکی نفی ہر کمال ثابت ہر سابت کر کوئی اگر اس کلمے والا نبی پتھرے پتھر سمجھ <سلام> کے پچھان کے دروت پڑھنے لگ پائے کوئی بڑی بات نہیں تعداد سبحان جو ترتی کیتا ہے وہ ہے اور دیکھو اسی جانور دیکھو، ہر جانور اپنی طبیعت دے موافق جو کچھ ہے انہوں اور جو مخالف ہے سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ ڈاکٹر کیا کھانا دیا نہیں کھانا سبحان اللہ بے, شاک بے شاک شعور مشورے نہیںانے من خا لیں لے کر کے بھی پتہ لگ ہر طرح اللہ تعالی نے پوری اک شور دوری کا جانور زبان ہیں الگ بولی ہے گل اگر بولی نہیں حضرت پیغمبر آن کے اللہ اللہ الم نہ حضرت پرندیاں دی بولی سمجھائی مطلب پردہ ادھر ادھر ادھر پردہ نے اٹھایا سمجھ لگ پی بولی الم نہ دی بولی دی سن ہر ایک حشرات اور پرند آکیت کی بولی آپ جانتے سن بلکہ گوڑا رضی اللہ و تعالی دے خلیفہ سن آپ مقام اطا فرمایا کہ اللہ کردے تسبی کرتے سن سنتے سن خطا ہوئی شہ جاندی رہی مت سلب ہو گئی جی لب اللہ منت یہ ہوگی منتقل اللہ بے شخانی منتقل محمد ہر شہ اس واہج کا سلسلہ جاری اللہ سمجھ آ گئی اللہ تبارکباد تعالیٰ محبوب فرما رہے نے میں ہال ہوں فکر دل کیجیب کی قدرت بنا جس نور کہ فرمایا فَإنَّهُ اللہ, آل اللہ کے نور سے دیکھتا ہے سلام اللہ, اللہ دور سنیا اللہ یاد کر دلہ اللہ اللہ اللہ توجہ آپ سلاح تو تسلیم دی ایک کال ہے ایک ہالیو ہل سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ ایک اللہ ہے تزکیا اندر ستھرا کرنا ایک ہے تعلیم علم دینا ایک کے اندر ستھرا کرنا دو چیزاں تعلیم کال تزکیہ حال ہو سکتا ہے شیخ اکبر فرما کہ آپ سلاح تسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی نبیچ کسی ایک نبی کے شان نب نیا وکری دئی جی نے ربانی وارس نہ کسی نبی وارث ہوئی خلال سلام ولایت <سلام> عیسوی د اگر بارش بنے تو پانی دار ہے کی فوائد نے مکیا کو حوالے بارے ہی لکھیا ہے صرف دا ہی کافی االدامی دے دے شہ گرامی اک بن گئے تو اس پاک میرا جور میرے کو اولاد کوئی نہیں تو آپ نے فرمایا ہے کہ لوہے محفوظ میں تھکیا تیرے حصے دی اولاد اتنے نہیں تھی لو لا دے میں دان شہ اکبر شخر فوائد کر رہے ہاں؟ پاک نے فرمایا اگر حضرت عیسیٰ کا یقین بڑھ جاتا تو وہ ہوا میں اڑتے سبحان اللہ, اللہ، داد یقین لطو روا ہوا میں اڑتے شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ایسا اولیاء دی جماعت کئی بچ ہوایچ اٹھ دینے وہ کیوں اٹھ دینے یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ سے یقین زیادہ ہے نا فرمایا کہنے تھا کہ ساڑھے کول وراثت محمدی جو آگئی آہ یقین ہے لیکن جویں استاد جا بیٹھے گا جتی چکن والا جا بیٹھے گا یہ مطلب نہیں کہ مہمان لگا خدمت اور لیکن جو لب دیا محل خدمت یقین حضرت پر خدمت جو محمد باغ کی سانو یہ انسان نتے تسلیم کیتا کیا اللہ انسان کی فصل کو ان پڑھا سید عبد العزیز دباغ رحطی اللہ تعالیٰ نے ملبان طالب شریف لکھیا ہے یار کرو میرے پا کے کرنا مشکل ہو ہے مطلب واقعی ہر چیز ناتے ٹیک اور بولنا میں تو حیران ہوں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے شور رکھا ہوا ہر بے جان اللہ کے چلے گئے آرما نے تین حجا نہیں آدمی میرا مرشد تلے تھلے بیٹھا تک ہرا ہو گیا اللہ کہ کیا بندے چپ کہ آپ شیخ اکبر لائق دارے بولنا نے لکھا ہے کہ شیخ اکبر غوث پاک میرا تھے فلبی یعنی پشت تو عطا کیتے بیٹے نے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ نے نبی دو کام کرتے تعلیم دل دے دن کوئی برتن ہونا صاف کر کے پھر علم دا نور دینا دو کم لگ حال دل دا کال ہوں نبی پاک دے دو وائرس چل پا <سؤال> <سؤال> ایک بڑے کال آلے ایک بڑے حال آلے اور اسی کال آلے اسی بیان کرنے پہیا حضور نے فرمایا ہے میں اس پتھر نو جاننا جیدے تو گزرنا جو میں نے تے پڑھ دا ہے دلود پڑھ ہے میں اس پتھر نو پشاننا اور آپ نے زبان نو بیان فرمایا ہے کالے اے کالے مصطفی کالے مصطفی اے دے وارس نے لیکن حال وہ ہے میں ہوں حال ہے وہ سال جی بیان کرے کلو ماحول جی کر کے بخا میں ہاتھ جوڑ لی میرے نبی نبی میں لگ ہوئے تے۔ اللہ حال اور کئی ایسے بھی ہے ہر ہر حال خبر اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ اللہ فرمایا تن من یار گا Mashallah یہ خاص خاص اللہ دوسمان یہ خاص دیاں پھر دو قسم ایک ہے بہ ج شرائط شرائط بنانے کی صرف نبی اور رسول رسولا متعلق ہو غائبر غائب دیا گلا اللہ تعالیٰ سفات اسماد مارفت اللہ دی پہچان دانا صحیح عقیدہ دینا جی اچھا ادھر و شریعت بنا سی لیکن ادھر آ گیا شریعت بچا شریعت اور, اور غیب دیا گلا نفع نقصان دنیا دے ایک آخ و خاص دی دوسری قسم نی فرشت بھی فرشتے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بغیر حکومت طلب کرن کو حاکم بنے یعنی نفسانی خواہش تو بغیر فرمایا اللہ تعالی اس رکھنا فرشتہ مقرر کر درشتہ سیدا رکھتا نبی اور تو بولیا کر کر جبریل امین تیرے لیکن جبریل نبی سفت شانا آستے نالے شریعت آستے نالے شریعت بنا نبی شریعت سبحان اللہ بنا من آلی شریعت شریعت بنا من آلی دے سلسلے ختم ہو گئے خاتم النبی جین توجہ نہیں فرمائی کہکن سمجھا من آلی بچا من دے سلسلے جاری گئے اگر کوئی مرنے برگا بکواس آستے اٹھے تو وہ کھڑا سلسلہ اتلا وہ میرے علی برگیاں میں چاہ جانگا ہے بچا کے بخواہ سبحان اللہ سبحان اللہ عالم تے گل آ گئی فقیر تے آگئی کسی کس مومن تے آ گئی وہ جڑی بندہ آکھدا ہے نا مینوں سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں کتھوں آئی تھی اور کینو سمجھ بھی ائے اونوں بھیجڑاں نے پتہ تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جس نے بچے دے منہ چوں کوئی سندی سونی گل نکلدی تو کہندا مینوں سمجھ نہیں آئی آئی جانو اللہ تعالی نے پڑے بلکہ کے عبد العزیز دباغ فرمانے نے ایک شخص سے انہیں کہا میرا کورا آپتری حضور دسیجنا۔ انہوں نے کہا اچھا انہوں نے ان ماریا۔ فرمایا لے میرا ہاتھ کٹ دیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد بوترو سجدہ پہ کر دیا۔ سبحان اللہ غیر محسوس تاراں سمجھ۔ اوئے ہائے جینے بند کر یہ عام ہے رے لا سو لگا اللہ اللہ اے ما شاء الله اللہ بچا من دی, بنا من دی سبحان اللہ یہ اللہ اللہ و و سلسلہ اولاد کو کے مومنین تک چلتا ہے ذکر اللہ قلم ذکر ایمان ہو ذاکر نکر ہوں ذکر نہ تو یہ ہے ذکر اللہ اور اس سے خیال کر آخرج کوئی نہیں لیکن یہ پتا سمجھنے لگ پی کتنے میرے کوئی فرشتہ ہوا یہ کرنا جڑی شریعت والی واہ جی نبوت والی دی؟ نبی رسول کو ٹھیک ہے سمجھاو بچا کی لے کے آمان آمان آمان ٹھیک ہے نبی نبی یا بچا جی کو بن ہے نائب نبی بنتا یہ نبی دا نائب بن گیا اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے امامت کا بسلکی کا بلندی کا اجناس انواع اقسام اس آزاد پاک نے یہ ترتیب رکھی وہ چھوٹا ہے کچھ <سلام> کوئی اس کوئی ہے، پھر ایک آخری وڈا <بات سبحان> اللہ, <سلام> <سلام> <اللہ>, <سلام> اللہ تعالی دسیا اشارے نراہ کلین ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے ترتیب دستا پیا انسان ترتیب پیرا تو لے کے سر تک اہم اجزاء سارے تو اچا جز دل, دل پورے جسم کا سردار بادشاہ ٹھیک ہو سارا جسم ٹھیک یہ غلط ہوا سالہ دو کلو جیسا دو کلو اور جسم دا صدر آ گیا ایمام, پورے جسم دا بن گیا سب تو کھڑا ہے سورج جیسا ہر پاسے فائد ہے نور نور اللہ اللہ میں سے کہ تو تو حاصل مست نے کمر ایسا نہیں بنایا کہ خدے بھی چمک کے نہ ہے کہ سورج دے سامنے پھرے چمکن لگ اللہ باقی چھوٹے سی طرح بے شک بے شخص پتھر ایسے بے بے شک انواع ترتیب اجناس ترتیب اسی ترتیب تحت فرشتے نے سارے فرشتے اللہ چھوٹے تو چھوٹے بھی ہیں درمیانے بھی ہیں سب تبرین تسلیم ہے سب ت <سؤال> جبریل فرشتہ ایسے چار کتاب سب دی سردار پھر قرآن سارا کلام قرآنات نے فلاں چیز بنا چیز کی جانا چاہوں بہت سبحان اللہ دا تمام جبریل امین افضل ہویا ہے فضیلتا بندی ہے صرف علم د جاتے جاتے رحم رحم اللہ, اللہ, اللہ, سبحان اللہ صرف اللہ دی دی جبیل کی وصل نے ہر مل فرشتہ کسی نہ کسی اللہ امر امین لیکن جبریل اللہ دے علم دا امین امین ہے حا لے کون جا رو روح الـ الـ نو دیتی تقویت کیتی مدد روحلمی دی روحل روح کیوں کا چار کتاب قرآن کیوں فل اس کا علم پتاب قرآن تا کر کے آپ نے فرمایا علم تو علم لا ول میں نمیاسول اگر انسان بچ دبکہ آلہ نبیاں اللہ نبیا بچ ایک دات ایسی ہے جڑی سارے نبیاں تو آلہ چھوٹے نبی کا نہیں دس سکتے پر بڑے تو بڑے نبی کا دس سنے والا رسول اللہ تم نبی تسلیم نبی جو لمبے نبیا نبی نے نبی نبی نبی بزرگ لکھیا بہت لکھیا تا کی لکھیا نے فکیر سوفی اللہ دے والی بیر باہو ورگے شیخ اکبر ورگے غوث پاک ورگے سب اس گلدے متفق نے کہ تمام نبیاں دے نبی نبی پاک نے کیوں کہ شریعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتی توجہ اللہ تعالیٰ نے جری شریعت دیتی سب تو پہلا شریعت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے عطا فرمائی آپ دی روح مبارک نو عطا فرمائی پھر آپ دی روح مبارک دے وسیلے دے تمام نبیاں نو وہ دے شریع حص نبی پاک سرکار دی شریعت کدی رنگ بدلیا ہے رنگ رنگ رنگ نبی واری آئی ہوں آپ شریعت بھی پچھلے کوئی وہ ہے جی پچھلے کو تو میں اللہ اللہ پاک وسلم روح مبارک فیض نبی جنا ظاہر نہیں ہوئے جسم شریف ہزرو مبارک نہیں آئی ایر نبی پاک نے نائب وارث نبی سن نبی, نبی نائب بھی سی، خود نبی, نبی پاک دی مبارک جسم جا گئی ہوں نبو اتنا سلسلہ بند نبی بند نے پر نائب چل رہے نے پہلا نبی بھی سن نائب بھی سن نبی <سؤال> نہیں پڑھنا ہے ضرور سہالا دلیل سنے دربیخ حضرت سائی سار سلام آبنی دمادی پک کر دے جھولے فرما دے من رسولی مہو احمد, احمد روحبارک ہر آپ دا سن شریف احمد میرا نام احمد زمین تے محمد زمین محمد محمد کا سب تعریف کرا ہمد کر سوال اٹھتا زبان اور تعریف دگر کرئیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نبیاں تو کیون تعریف بہتی کرنا لینے عمر زیادہ حضرت نبی پاک نے 63 سال عمر شریف 63 سال بچپنے تو اگر حمد کرن لگن تو کنی ایک حمد ہو نہیں ہے تو قربان جاگا حضرت نوح علیہ السلام آپ دے ایک ہزار سال عمر شریف احمد نبی احمد سب تو زیادہ حمد کرے فرما نے جدو بلکہ حدیث ایمان جنا ذکر فکر کر دیں ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوں ادھر بھی لکھا ہے ادھر بھی آپ ذات شریف روح مبارک نے ہر نبی سال تاریخ جن جن پاک نبی خاتے بچی بالو جنی ہمارے سارے حیدری سارے ہوسیا حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب خاجہ شفیع محمد چشتی صاحب جو ہے جب محمد شفیش حق کی صبح کی کو اللہ اگر کوئی نبی تو 40 سال تو بعد ارے بھائی امت کے لیے 40 سال کے بعد اللہ تئر نبوت رسالت کو پہنچا دو رسالت شرح فکا اکبر پیے اس کے اندر امام فخر الدین رازی شیخ الدین قونوی اور محبت مذہب اور آپ متفق ہوئے چالیس سال تو بعد وہ تو آدم کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ اس میں ظاہر اس میں باطل اللہ سبحان اللہ, اللہ. اللہ. اس میں باطل کے <وزن> ساتھ نبی عالم البا میں فیض بانٹتے رہے اس میں یہ تو اشارہ ملیا یہ تو اشارہ ملیا نبی پاک سارے نبیا نو فیض دن والے نے کے ترکی ہمرود پڑے امتی نو سباب <نتحدث> تو نبی کا مقام بدیا. اللہ ترقی ہو رہی اور توجہ ذرا احمد تو ایک اشارہ لبا کیا آپ تمام کو فیض دینے والے توجہ ہے نا دوسری گل سمجھو آپ نبی نبیان بیانے اور باقی نبی نائب اور نبی ہیں نبی ہیں حضرت تعیص علیہ السلام نے اونے کہ نہیں فعل الحکیم لا یخل اللہ حکمت والے بائے حضرت عیش علیہ السلام کو پھانسی دینے لگے اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا لیکن کیا زندہ اٹھانے کے بعد نہیں مارا جا سکتا کیا وفات نہیں آ سکتی پھر کیوں محفوظ رکھے حضرت عیسا میرے نبی تو بعد آیا میرے خاتم نبی جیم تعداد آیا میرے حبیب تو بعد آیا نبی بھی نبی بس نبوت متصف ہیں لیکن ہیں نیب تا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت دے ہی عمل اپنی شریعت دے عمل نماز فرما پڑھاؤ پڑا آپ فرما گے نہیں بولنا <سلام> نار پڑھ لا اللہ بندی مذہب امام لکھی میرے ہاتھ کی بولو میرا ہاتھ جدھر جدھر جا رہا موبائل ادھر ادھر یہ حرکت ہاتھ موبائل nei, yeah. right. موبائل پہ وہ کردہ موبائل نہیں اسی طرح محبوب خدا سید لمبیا یہ اصل نے باقی اصلی نبی آپ نے اس چیز کو میں پسند کرتا ہوں یہ ایک اور بات اس کو کہتے ہیں واسطو ہمارا مذہب واسطہ فی ثبوت کا واسطہ فی ثبوت کی دیتے اور موبائل موبائل نہیں ہلتا نہیں کہہ سکتے موبائل نہیں ہلتا ارے بھائی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ نبی نہیں حقیقت میں نبی. وہ بھی حقیقت میں نبی. لیکن اے حت جے میں حقیقتن پہل دے اور موبائل پہل دے دین حقیقتن لیکن اتنا فرق ضرور ہاتھ دی حرکت اپنی تے اگلے نوتی یہ نبی نو نبی نہ نا اللہ تعالیٰ ہے لیکن ادھر رات ہی ہے ادھر ہے فرق یہ ایک اور بات ہے کہ اور کہا ہوتا ہے لہٰذا رکنا تو اصل شیخ اکبر لکھنے حضرت سائی دن آپ یعنی اٹھنا دو بار اونے سبحان اللہ ایک, چٹنگے, ایک محمد دی امت سبحان اللہ آہا. سبحان اللہ آہا. حشر عیسیٰ دو بار ہوگا سلامات اللہ وسلام علیہم سبحان اللہ کبا اب حم علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ کبا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر نبی کی بنیا نائب نائب بولو نائب اور نبی نائب اور نبی یا پہلے نبی رکھو بعد میں نائب بعد میں نائب ہر نبی نبی اور نائب آگ نبی سرکار درو مبارک جسم شریف چاوڑ تو بعد اور سلسلہ ختم سبحان اللہ, اللہ اور رہ گئے نبی آئے, آئے, آئے گا تو نبی کے ساتھ متصف ہوگا شریعت نہیں بنائے گا سبحان اللہ اگر سیدھی حضرت کی طرف آئے گی اسی شریعت کی آئے گی جب عایخ، عایخ، اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک اللہ نہیں آ سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یکسر السلیم اللہ خنزیر قتل کریں گے آپ سبحان اللہ سلیم کو توڑ دیں گے تھا جبی پہلو دس گئے بتاتے تو اگلے سمجھتے دیکھا ہے یادا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ تو اصلی ہوئے خاتم النبی جن کو ہوئے وہ شریعت آ گئی نبی پہلو دس گئے پتہ لگے ہو نبی دسے آہ! آہ! کہ میری شریعت ہی اگے ہونی لیکن میری شریعت دے حکم دو نے ایک حکم حضرت عیسیٰ آنے تک جزیہ وصول کرنے کا دوسرا حکم ان کے بعد آنے کے جزیہ كش لینے کے سلسلے کا انکتاب سبحان اللہ سبح اللہ بھی لے سکتے سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیا بات تو شریعت ہی ناسخ منسوخ ہوگی حضرت اللہ اگر وہ ناسخ بنتے تو نبی بتاتے نا توارت نی. اللہ اللہ اللہ ہر نبی بھی پر کسی نے بھی یہ نہیں آخیا شریعت توجہ یہ نہیں فرمایا کسی نبی نے میری آئے شریعت دی. شریت ہے کہ بن جانی نبی باغ نے بتا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تاکہ پتا چلے کوئی ناسخ نہیں بدلنی اللہ پایا شریعت نہیں اللہ, اکبر اکبر اے سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ, اللہ, سبحان اللہ, اے اللہ اے معلوم ہوتے کہاں خلیلو بنا کب میں زندہ باد ادھر دیکھ سبحان اللہ ہن ہن حال حضرت کا شعر صحیح اس سبحان اللہ سبحان اللہ میلار دا ہویا کہ نہ ہویا سبحان اللہ <t> اللہ> اللہ> اللہ! اللہ! نقتہ نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ لوگ جانے ام ام ام ام جانے نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود جانے سبحان آه آه سبحان اللہ حضرت سلام جا اللہ نے نبی جلد نمبر چوتھی سبحان اللہ عبارت پڑھنا شاہ سا تشریف بابا جی مطلب بڑی احتیاط بولنا پی رہا ہے پچی سفید آپ لکھ دیں فناتا بے نبوت ہی فی وقت عنده اللہ غریب اللہ, اللہ سبحان, اللہ. سبحان, اللہ. سبحان, اللہ. Yes. سبحان اللہ. اللہ فرمایا اپنی نبوت دا اعلان فرمایا فی وقت ہاں اس نبوت وقت دے وچ اپنی نبوت نبوت وقت یعنی کی مطلب فرمایا آپ ویخ رو جان رہ سب ہاں لیکن حاضرین پتہ نہیں نبوت کا وقت نہیں آپ سمجھتے ہیں یہی بکت ہے معلوم نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے یہ ضروری ہے وہ جانے سبحان اللہ وہ جانے میں نبی ہوں دوسرے جانا نہیں سبحان اللہ حضرتی سلام نبی نے چالیا سال بال فرمایا کن تو نبی اللہ کن تو نبی جا چالیا سالا تو بعد فرمایا میں نبی ہوں بول نت فرمان میں اپنی نبوت دے جی بول رہا ہوں نبوت بول کے فرما د نبی واللہ تعالی نبی بول چار سال فرمایا بولے نے لیکن فرق میں مجھے نبی بنایا اوپر فرمایا میں نبی معلوم ہوا اعلان چالیس سال تو بعد ہے نبوت پہلو سبحان ہے حاضرین کو چالیس سال کے بعد ہوا حضرت عیسیٰ کو علم اس پہلے پہلے کا انکار نہیں ہو سکتا لیکن اس وقت ضرور ہے حضرت علیہ السلام سلام فرما رہے اتو نفی نہیں سابت ہوں اللہ <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس وقت ہے صلی اللہ خلاش کھول گرایا بولنا اس وقت ہے اظہار اس وقت سبحان اللہ سبحان اللہ تقبیر سارے حیدری سارے حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد جشتی صاحب شفیع محمد جشتی صاحب ادھر دیکھو بزرگ جی. فرماتے ہیں سبحان اللہ ظواہرها جی. جی. سبحان اللہ بران و حدیث کی نصوص محمول رکھا جائے گا پھیلا نہیں جائے گا اب میں پوچھتا ہوں یہاں محال کون سی بات ہے جب یہ پھیر رہے ہو اقوال کی بات نہیں پتہ نہیں کیسے کیسے قول ہوتے ہیں سنتے ہوئے کام پھینک کر نفرت کھا جاتے ہیں کہ اکبال سب تھی بناے گا. سی دلیل ہے مجھے بنائے گا سبان اللہ، سبان اللہ، اگر اللہ، کوئی کہے کہ ہم چالیس بات یہ ہے کہ چالیس سال کے بعد فلا آیا، فلا آیا، فلا آیا، فلا آیا، تو یہ کیوں نہیں کہتے آتا ہے سب اللہ، اللہ، اللہ، ہے اگر کے ذریعے نس کو پھر رہے ہو تو نس کے ذریعے نس کو بظاہر پر محمول کیوں نہیں کر دیتے اللہ! <سؤال> <سؤال> <سؤال> کو یہ بھی پتا ہے صوفیاء اس بات پر متفق کہیں گی یہ آپ نبی الم تیار ہے کنڈے کڑے محکی کا کر چڑیا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی توجہ چکیا کہ نہیں ادھر دیکھو اللہ رسولا نہیں چالیس سال کے بعد اعلان ہوتا ہے تو ہے جناب جی شرفيكا اكبر مولى للقاريبي قال الامام الامام فخر الدين الرازي الحق ان محمد صلى الله عليه وسلم قبل الرساله ما كان على اشرف النبيين من الانبياء عليهم الصلاه والسلام وهو المختار عند المحققين من الحنفيه لانه لم يكن من امه النبي قط لكنه كان في مقام النبوه قبل الرساله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وكان يعمل بما هو الحق الذي ظهر عليه في مقام نبوته بالوحي الخفي وكشوف الصامكه من شريعه ابراهيم عليه الصلاه والسلام وغيره قذا ناقله القنوي في شرح عمد النسفي الله اكبر في دلاله على ان نبوته صلى الله عليه وسلم لم تكن منحصره تن في ما بعد 40 كما قال جماعه بل اشارہ الانہو من یوم ولادت ہی متصفن بے نعت نبوت ہی بل یدلو حدیث کنتو نبی آدم بین روح والجسد علانہو متصفن بے وصف نبوت فی عالم الارواح قبل خلق الاشباح وہذا وصفن خاص سن لہو لا انہو محمول على خلق ہی لنبوت وستعداد ہی لرسالت کما یفہم من کلام الامام خجت الاسلام فہن فہنہو حین اذن لا یتمی ازو ان ردی حتا یصل یكون ممدوحا بهذا النعت بین الانام سبحان جسہر ہر با کر تازا امام اس امام فضل احمد پہ اسلام سلام بار اسلام سالن ما در ترا ما برن اور چشتی زنده باد چشتی صاحب زندہ باد کار ہے الکار ہے اللہ خیال دے ہے بعض تفصیل یا چاہ لو مظاہرے پتا نہیں جاب کہ نہیں میرے خیال اسی بھی سجدہ نے غلام آ جو بزرگ سمجھ آڈی اور دیکھو اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ شیخ اکبر دے بیان دے مطابق سبحان اللہ حضرت اس وقت دعوے فرما نا دعوے دعوے <stans> کئی ایسے نے نے متصف لے اور کئی ایسے سن اے شیخ ہے گل لك دنیا فرما دین السلام علیکم یوم ابو لیک و یوم محمود و یوم ابع صحیا و ما میرے تے سلامتی اجستر میں جمع ا سبحان اللہ سبحان اللہ و یوم محمود تو جس طرح فو توما گا توجہ سبحان اللہ ہن مار لگا وچوں لگا توجہ سبحان اللہ جزارے بولنا سی آخ نبوت ملنی یقینی تو یقینی کو بھی کبھی ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں لیکن کیا موت ایک شخص تھی موت کبھی یقینی سی آخراؤ میں یوم تو جس دن مرا گا نہیں فرمایا جس دن میں مر گیا سوال ہو فرمانے میری اکھ نا ویک سمجھو <تسمت> <جو حالا> <تسمت> اگر, اگر اس آو اگر اس گل بھی آو کہ نبی دوسرے روک در جی کر دیا آم گلا روک دیں حضرت اس وجہ روکیا بھی کس گل تو اگلے تو مت لائیے ماند ہوتے معلوم ہوا نبی اپنی سبحان پورا خیال نہ کرنا روکنا شریعت بن گئی اللہ تعالی نے اپنی والدہ بنایا احسان اپنی نیکی پہ کرنا کی نیکی پہ کرنا والدہ تو مت پی لگتی ہے میں سلام میں لاؤ میری جس دن میں گا موت آئے گی مرا گا ایپ تو نبوت آ جا اسلے یہ ساری شانا نال ہونے خاتمے تو لے کے قیامت آن اٹھن تک سارا کچھ ہو تم پر میرے آنا یتن سہیل دوسرمام شافی تیسرا شافی فرما تعالی نے حضرت ساری خبر آپ نہیں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 شاہ صاحب کو بلا دعا فرماؤں گئی آخر دعا صبحان صبحان مہا شیئر ملنگان